بسم اللہ الرحمن الرحیم انہترواں مکتوب اسباب کے تعلق اور اس کے ترک میں میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے جانو کہ گروہ صوفیہ کا حال اسباب کے ساتھ تعلق رکھنے اور اسباب سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں مختلف ہے بعض ان میں ایسے ہیں جن کا دل فتوحات غیبی پر مطمئن ہے اور وہ کسی سبب ظاہر پر مائل نہیں ہوتے نہ روزی کے لیے کوئی کسب کرتے ہیں نہ کسی کے سامنے دستے سوال پھیلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال ان کے کے اسباب پر حکم کرتا ہے اور سریح توحید ان پر کھل جاتی ہے اور انہیں یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالی ہی رزاق اور حقیقی کفیل ہے اس لیے رزق کا غم اس کے حصول کی فکر ان کے دل سے زائل ہو جاتی ہے جس کسی کا یہ حال ہے اس کو خدا کی طرف سے تبنگری حاصل ہے حضرت خواجہ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوئی کسب نہیں کرتے پھر پیٹ کا دھندہ کیسے چلتا ہے آپ نے فرمایا میرا خدا جو کتے اور سور تک کو روزی دیتا ہے وہ باعزید کو بھوکا نہ رکھے گا اور یہ جو بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کو اپنے خدا سے بھی کوئی طلب و حاجت نہ ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے متعلق وہ سط کو یقین رکھتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر وہ نہ مانگے گا تب بھی خداوند تعالی اس کی روزی اس کو بے ضرور پہنچائے گا اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے شعر روزیے تو باز نہ گرد زدر کارے خدا کن غمی غم روزی مخور تری روزی تیرے گھر سے واپس نہیں لوٹ سکتی تو خدا کا کام کیے جا روزی کا غم نہ کر قصب ہنر کی اصلیت حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے آپ نے کھیتی باڑی خود کی اور اپنی اولاد کو سکھائی کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سوداگر تھے اور مویشیوں کے مالک تھے موسا علیہ السلام آپ کے یہاں گلہ بانی کا کام کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ بنایا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام چھوارے کی پتیوں سے تھیلا بنتے تھے اور جو کی دو روٹیوں میں بیچ دیتے تھے ایک روٹی فقیروں کو خیرات کرتے اور ایک سے خود روزہ افطار کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اتنے مویشی تھے کہ چار ہزار زر خرید غلام ان کی چرواہی اور رکھوالی کرتے تھے اقابر صحابہ ردوان اللہ علیہم کی تجارت بھی معروف و مشہور ہے جیسے امیر المنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر ایسا ہوتا کہ قصب معیشت سے توکل کو نقصان پہنچتا تو انبیاء علیہ السلام اس سے کوسوں دور رہتے کیونکہ یہ لوگ با اعتبار دوسروں کے توکل کے مقام میں کہیں بلند و برتر ہیں بنا حضرت سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاران و اصحاب کو کسب کرنے سے روک دیتے تاکہ ان کے توکل کو نقصان نہ پہنچے اور ایسے لوگوں پر تو کسب کرنا فرض ہے جن پر کسی کا کھانا کپڑا واجب ہو حدیث میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا اناج رکھ دیا کرتے تھے لیکن کہا گیا ہے کہ قصب اس طرح اختیار کرے کہ خدا سے اس کی نظر نہ ہٹنے پائے اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اس حال میں دیکھے کہ اگر میں قصب نہ کروں گا تو میرا نفس خدا سے پھر جائے گا اور مخلوق کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا تو اس پر نماز کی طرح قصب کرنا فرض ہے پھر اگر کسی کو قصب کرنے سے قصب ہی پر بھروسہ ہو جائے تو اسے قصب کو ترک کر دینا بہتر ہے ہر موقع پر اپنی حالت کو دیکھتا رہے اور ظاہر و باتن میں اسی کی رعایت مد نظر رکھے کہ اگر ترک کسب سے خدا سے روگ کا خطرہ ہو تو کسب کرنا بہتر ہے اور اگر ترک کسب ہی خدا تک پہنچا دیتا ہے اور کسب راندہ درگاہ بناتا ہے تو ترک کسب ہی اولا اور بہتر ہوگا حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا شریعت کی روح سے کسب کرنے کا اطلاق نوافل کی طرح ہے اس معنی میں نہیں کہ کسب کرنے سے روزی حاصل ہوتی ہے یا اس سے منافع حاصل کرنے کی امید کرتا ہے اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزی کی طلب ایک مباح چیز ہے جیسے نفل روزہ یا نفل نماز وغیرہ کہ ان کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے لیکن منفیت کی ان سے امید کرنا شرک ہے جیسے نماز روزہ کو جتنا بھی کیا جائے اچھا ہے لیکن ان سے نجات کی امید کرنا نہ چاہیے کیونکہ خدا کے سواب بندہ کسی دوسری چیز سے اپنی نجات وابستہ کرے تو شرک ہے عبادت و بندگی خدا کی عظمت و جلال اور اپنی محبت کی صداقت کے لیے بجا لانا چاہیے جیسا کہ کہا ہے شعر محب لمحب يحب جب کہ تیری محبت سچی ہے تو میں اس کی پرستش کرتا رہوں کیونکہ محبت کرنے والا جس کی محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود نجات کو خدا کی بخش اور کرم سمجھنا چاہیے نہ کہ اپنی خدمت و عبادت کا نتیجہ قصب کو بھی اسی طرح جانو قصب اختیار کرو لیکن روزی کو قصب پر منحصر نہ سمجھو بلکہ خدا کی طرف سے عطا و کرم جانو کہ اس نے اپنی بخشش کا دروازہ تم پر کھول دیا جس طرح اس نے تم کو بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو فاقے سے تنگ آ کر سوال کے حجت مند ہوتے ہیں کہا ہے کہ اگر درویش اپنی کوشش اور طاقت کو کچھ عرصے تک قائم رکھے تو اس کی ضرورت پوری ہونے لگتی ہے اور اگر خدا سے طلب کرے لیکن عنایت کا دروازہ اس پر نہ کھولا جائے اور تقدیر الہی اس پر ظاہر نہ ہو اور اپنے فرائض و نوافل کی مشغولیت میں اتنا وقت نہ پائے کہ قصب اختیار کرے اس وقت جائز ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کیونکہ ایسی صورت میں صلاحہ اور بزرگوں نے سوال کیا ہے حضرت خواجہ ابو سعید حرازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ فاقے کے وقت آپ سوال کرتے تھے اور کہتے تھے ثم شعیع ان خدا کے لیے کچھ ہے اور خواجہ ابو حفظ حداد جو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مغرب اور عشاء کے درمیان گھر سے باہر نکلتے اور دو ایک آدمی سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرتے تھے وہ بھی ایک دو روز کے بعد جب تک اسی پر گزر بسر کرتے حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک زمانے تک بصرہ کی جامع مسجد میں متقف رہے تین دن راتوں میں ایک رات افطار کرتے اور جس رات افطار کرتے دروازے دروازے پھر کر بھیک مانگتے تھے حضرت خواجہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حجاز سے یمن تک سفر کرتے اور راستے میں لوگوں سے مانگا کرتے تھے جن جن بزرگوں کا اس مکتوب میں ہم نے ذکر کیا ہے ان کے حدود آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس سے آگے قدم نہ بڑھائیں جب فقیر اپنے نفس کو علم کے ذریعے ریاضت و سیاست میں لے آتا ہے تو خدا تعالی اس کو ایک علم اور ایک بصیرت عطا فرماتا ہے کہ اس کی روشنی میں سبب اختیار کرتا ہے یا سبب کو ترک کر دیتا ہے اور فقیر کے لیے ضروری ہے کہ حتہ الامکان سوال نہ کرے کیونکہ اس میں رغبت و رہبانیت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے الغرض مشائخین ردوان اللہ علیہم نے تین وجہوں سے سوال کرنا جائز رکھا ہے ایک تو فراغت دل کے لیے جو نہایت ضروری چیز ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک اس گروہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو دن رات انتظار ہی کرتے گزار دے جیسے اور کوئی کام کرنے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہمارے احتیاجات میں دربار خداوندی سے طلب کرنے کے لیے روٹی کے مشغلے سے بڑھ کر اور کوئی استراری مسئلہ نہیں اسی لیے خواجہ بایزید رحمتہ اللہ علیہ نے خواجہ شفیق بلخی رحمت کے ایک مرید سے جو آپ کی زیارت کے لیے آئے آئے تھے ان کے پیر کا حال پوچھا انہوں نے کہا وہ تو خلق اللہ سے کنارہ کش ان کے پیر کا حال پوچھا انہوں نے کہا وہ تو خلق اللہ سے کنارہ کش ہو کر طریقہ توکل اختیار کیے بیٹھے ہیں خواجہ بایزید رحمتہ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو ان سے کہنا کہ بھائی تم دو روٹیوں سے اللہ تعالی کا امتحان نہ لو بلکہ جب بھوک لگے تو اپنے ہم جنسوں سے دو روٹیاں مانگ لیا کرو اور توکل کا پلندہ بالائے طاق رکھ دو تاکہ یہ ملک اور یہ شہر اس کارنامے کی نحوص سے زمین میں نہ دھسا دیا جائے دوسرے نفس کو کچلنے کے لیے در در بھیک مانگیں تاکہ ذلت و خوری نصیب ہو اور اپنی قدر و قیمت معلوم ہو جائے کہ لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابا بکر تجھے بڑا گھمنڈ اور غرور اس بات کا ہے کہ تو خلیفہ وقت کے حاجب الحجاب کا لڑکا اور امیر زادہ ہے تیرا کوئی کام نہیں بن سکتا جب تک تو بازار کی دوڑ نہ لگائے اور دکان دکان پھر کر بھی نہ مانگے جب کہیں تجھ کو اپنی قیمت معلوم ہوگی انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ ان کی طلب صادق تھی رفتہ رفتہ ان کی درفزا گری کی آمدنی کم ہوتی گئی ایک برس کے بعد تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ پورے بازار میں چکر لگاتے روتے گڑ گڑاتے لیکن ایک دمڑی چھدام بھی کوئی نہ دیتا آپ واپس آ کر حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سے حال بیان فرماتے آپ سن کر فرماتے ہاں اب تو نے مخلوق کے نزدیک اپنی قیمت جان لی کہ تو ایک دمڑی کے لائق بھی نہیں ہے یہ بھی ریاضت نفس کی ایک خاص قسم ہے تیسری قسم یہ ہے کہ مخلوق سے سوال کریں یہ سمجھ کر کہ ساری دولت خدا کی ہے اور وہی ہر شے کا مالک ہے اور تمام خلق اس کی وکیل ہے تو جس چیز کی حاجت اپنے نفس کے لیے دیکھتے ہیں اس کے وکیل سے مانگتے ہیں لیکن اپنا روئے سخن خدا ہی کی طرف رکھتے ہیں مشاہدہ معروف ہے کہ اپنا حصہ اس کے وکیل سے طلب کرنا زیادہ کرین ادب و احترام ہے بنسبت اس کے کہ بلا واسطہ مولا سے مانگیں بس مخلوق سے سوال کرنا خدا سے حضوری اور توجہ کی علامت ہے نہ کہ حق سے دوری یا اعراض حضرت خواجہ معاد راضی رحمتہ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے ماں نے کہا خدا سے مانگ اس نے کہا اے مادر مہربان مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نفس کی ضرورت خدا سے طلب کروں اب جو آپ جو کچھ عنایت کریں گی وہ بھی تو اسی کا ہے بس سوال کرنے کے آداب یہ ہیں کہ سوال پورا ہونے پر اس سے زیادہ خوش نہ ہوں جتنا کہ سوال نہ پورا ہونے پر مخلوق کے درمیان میں نہ دیکھے بلکہ اپنی نظر بہرحال خدا پر رکھے اور یہ بھی ضروری ہے کہ سوائے اس شخص کے جس کے مال پر حلال ہونے کا یقین ہو اور کسی سے اپنی ضرورت بیان نہ کرے اور اس کا بھی خیال رہے کہ اس بھیک کے پیسوں سے شان و شوکت اور شادی و نکاح کا سامان نہ کرے اور اپنی ملک ملک سمجھ کر جمع نہ کرے یہ صرف وقت گزاری کے لیے ہے اور کل کی فکر نہ کرے اور اپنی بزرگی اور پارسائی کا ڈھنڈورا نہ پیٹے تاکہ لوگ متاثر ہو کر اسے کچھ دے دیا کریں سوفیوں میں سے ایک بزرگ کسی جنگل سے کوفے کے بازار آئے فاقہ مست اور جنگل کی سختیاں جھیلے ہوئے ہاتھ پر ایک چڑیا بٹھائی ہوئے کہتے تھے اس چڑیا کے لیے مجھ کو کچھ دو لوگوں نے کہا یہ کیسا سوال ہے انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں کہوں کہ خدا کے لیے مجھ کو کچھ دو اس حقیر دنیا کے لیے حقیر ہی چیز کا وسیلہ اور شفیع لاتے ہیں اس لیے اس چڑیا کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں سبب اختیار کرنے اور سبب کو ترک کرنے کے متعلق یہ احکام تھے جس مکتوب میں لکھے جا سکے وسلام